جب وسیم معنی میں ہے تو اس کی وسعت کا اندازہ ہم کیسے کریں گے یعنی ہمیں ایک بات تو یہ کہ حرام کاموں سے رکنا ہے لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے کہ حلال کاموں سے بھی تو ہم رک جایا کرتے ہیں تو کس انداز سے اپنے آپ کو ہم روکیں گے اس کو وسیع مفوم میں کیسے دیکھیں گے اصل میں روزہ تو ویسے معنی تو یہی ہے کہ رکنے کا معنی ہے اس میں لیکن اصل میں یہ رکنا جو ہے ایسا اس میں حلال کاموں سے بھی رکنا پایا جاتا جیسے آپ نے کہا مگر یہ حلال کاموں سے رکنا دراصل آئندہ گیارہ ماہ کے اندر حرام کاموں سے روکنے کی پریکٹس کے طور پہ ہے اس کی پریکٹس انسان کو حاصل ہوتی ہے پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ روزے کے جو فضائل ماشاء اللہ نے بیان فرمائیں دیگر پہلو بیان فرمائیں اس کے اندر ایک پہلو جو ہے وہ بھوک کا پہلو بھی ہے بھوک بھی اللہ تبارک تعالب کو پسند ہے بندے کی اور کیونکہ بھوک کے اندر انسان جو فرشتوں کے مثل ہو جاتا ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اس طرح انسان میں بھی ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہے بھوکے رہنے کے وجہ سے امام غزالی علیہ رحمت الباری جو ہے فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے سے انسان بار بار بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے اور پیٹ بھرنے سے انسان بار بار بیت الخلاء کے چکر لگاتا ہے کیا بات ہے واہ ماشاء اللہ اور یہاں کی اپنی باتیں ہیں ان کی اپنی مطلب جو ہے وہ ایک مسل موجود ہے لیکن ایک چیز جس پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کلام ہونا چاہیے لیکن اس سے قبل کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید کیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے وعلیکم السلام جنید اپنے سیلیبریشن کی آواز کو بند کر دیں بند جی حضور فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام جنی ہے اللہ کا شکر ہے فرقان بھائی, سابر سابر سے بات دوسرے بھائی اور تمام کو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جی میں سوال پوچھنا تھا کھاریاں گنج سے جناب جی سوال پوچھنا تھا ابھی سوال ہوا ہے کہ سورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اب ایک مرتبہ میں ہمیں فاتحہ پڑھ لی ہم نے پرانے پاک شروع کیا اب دوسری مرتبہ یہ سورت فاتحہ جو ہے وہ کیوں نہیں پتہ اس کا جواب جو ہے نا یہ مفتی صاحب نے بھی بولا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی جس سوال کی اب شروع کیا ہم نے پرانے پاک یہ تو پرانے پاک شروع ہو رہا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سورج فاتحہ کیوں نہیں پڑھی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بڑا ٹیکنیکل ہے کیا اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر سورہ فاتح شروع میں پڑھی گئی ہے تو وہ تو نماز کی ابتدا کے لیے پڑھ گئی تھی اب تراوی میں جو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ابتدا کرنے کے لیے واپس سورہ فاتحہ پڑھے جائے ٹھیک ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کیونکہ ایک ہی عمل سے انسان جو ہے کئی معاملات کے اندر نیت کر سکتا ہے جب پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تو اس سے نماز کے وجوب بھی ادا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کی تکمیل کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا دا دا دا جو مطلب ہم نے کیا بالکل ٹھیک ہے وہ بھی شروع ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد افطار ٹائم کی اس روحانی ساتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جب پال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فقیر الحصر شیخ العدیث محترم جناب مفتی آب ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ناتھام محترم جناب سید فرقان قادری صاحب فرخان بھائی آپ کو شامل کرتے ہیں اور آپ کی سواب کو خوبصورت سا کلام کافی لوگ رمضان شریف میں مدینت المنورہ جاتے ہیں جو لوگ نہیں جا سکتے نہیں جا پاتے ان کی دل کی نمائندگی کر رہا ہے کلام پیش کرتا ہوں <تصفح> یا <تصفح> امبیا دیے جس میں لمبیا دیتا دیا چاکین دو تر دی جی جی مل چھا دیے جی کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سیلا مدی لنا در پہ سے کے جلوہ دکھا دیجیے مدینہ بنا دیجئے دی اور ہے میری یادی مند تہ دے سور کا پا سزان یاد آ کی تمناً روتے ہیں جو ان کو حاضری کی تمنا میرے تھے جو ان کو میٹھا مجھے نا سکھاری حاضری کی تمنا میرے تھے جو ان کو میٹھا مکی صاحب اس ماہ کی برکتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے کیا اشاعت فرمائی ہے اس کی برکتیں اور کیا تعلیمات فرمائی ہیں اس حوالے سے احادیث بہت کثرت سے آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جس سے سعید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے اللہ کا عظیم مہینہ آ رہا ہے یہ <تصفيق> <تصفيق> وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں کے برابر ہوتی ہے شب قدر کی طرف نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اشارہ فرمایا پھر آپ علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نقل کا ثواب بڑھ بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے <تصفيق> اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے آپ علیہ الصلاۃ السلام نے مدیز ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے تو صاحبہ کرام نرس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو افطار کرانے کے سامان تو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا م, ہم کس طرح لوگوں کو یہ یعنی افطار کرا کے ثواب حاصل کریں تو سرکار دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ سواب تو اس شخص کے لیے بھی ہے جو ایک گلاس پانی سے اپنے بھائی کو روزہ کریں یعنی اس میں کوئی تفصیص نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہو کہ نہ ہو بس تمہاری نیت ہونی چاہیے اللہ طرف سے ثواب ملے گا ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام جنید بھائی جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جنید بھائی فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب سر پہلے تو سوچے پہلے آپ کو اور پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو پرکان بھائی کو اور مفتین کام کو میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک آپ کو بھی آیا بہت آیا بہت, آیا بہت, آیا بہت مبارک کیا کہنا چاہتے ہیں سر فرقان بھائی سے بات کرنی ہے بالکل بات کیجیے اگلی آواز آپ فرقان بھائی کی سنیں گی السلام علیکم وعلیکم السلام فرقان بھائی جی کوئی بھی اچھی سی ناک سنا دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کراچی سے کال کی دیکھیں یہ تو مفتی صاحب بات ہوئی اس کی برکتوں کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تعلیمات جو ہیں اس پر تھوڑا سا کلام کرواتے ہیں آپ سے لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب وکاس بول رہا ہوں جی لاہور سے جی وکاس صاحب آ, میرا کوشچن سر یہ ہے کہ آ, نیت کے بارے میں ہے جو روزے کی فیری کے وقت میں جو نیت ہے <تصفح> واب سو میں گا دن نویتمن شہری رمضان مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ نہ کسی صحیح حدیث سے میرے خیال سے ثابت ہے نہ ضعیف سے تو یہ کلمات جو ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں عقز کیے گئے ہیں اور کوئی صحابہ سے یا آ, نبی پاک سے یا آئمہ کرام سے بھی نہیں ہے کہ جی شہری کے وقت میں یہ نیت ہے اور افطار کے आ, وقت یہ آپ کا دعویٰ ہے یا سوال ہے نہیں میرا کوشچن ہے مطلب مجھے یہ ایک کوشچن کی بات یہ آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بہت مختصر پہلے تعلیمات پہ آتے ہیں بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں اور دیگر کی کتب میں مختلف الفاظ درج ہے مختلف کلمات یہ بھی ہے نوی تو اس کا یہ بنتا ہے کہ میں نے نیت کی آنے والے روزے کی رما دان اس لیے جو ہے اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے میرے بھائی نے جو بخاری جی ہاں جی نہیں بخاری سے یہ الفاظ ہے نوعیت جو ترجمہ اس کا ہے وہی ترجمہ حدی الوی تمشن کا مطالعہ ہے میرے بھائی نے جو کہا کہ کسی حدیثی کتب میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے بعض حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں باس حادیث میں یہ بھی الفاظ ہیں تو اب کسی طریقے سے بھی نیت کر لیں کافی الفاظ ہے سوال کرنا کہ جناب کون سی حدیث سے ثابت ہے یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ ہر بات کی دلیل حدیث شریف سے لی جائے کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ کام ناجائز ہے قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ناجائز حالانکہ ایسا نہیں ہے مطلب قرآن نے ہمیں بڑے بنیادی اصول دیے ہیں حدیث نے ہمیں بنیادی اصول دیے آپ کی تھوڑی دیر کے لیے بچڑنا ہوگا ہم رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بار کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت یاد رہے کہ میں نے افتدا ایک بات تھی کہ یہ وہ ساتھیں ہیں جمعے کی جہاں ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نجات اطا فرماتا ہے جن پر جہنم طور پر واجب ہو چکی ہوتی ہے اور ناظرین یہ وہی جمعہ ہے جس میں اگر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر درود کی کثرت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز مشراب کی شفی اور گواہ بنیں گے درود پاک کی کثرت جاری رکھیں اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل رکھے اپنے آپ کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, علیکم, علیکم, علیکم, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں انعام جی اللہ جی عنام اللہ صاحب جی میرا جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے کان میں دانہ ہے تو میں نے دانا ریمو کروایا ہے تو اپنے مسئلہ یہ روزے میں روزے کی حالت میں اندر ٹیوب ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کراچی سے کال کیا السلام علیکم السّلام علیکم جنید انکل وعلیکم السلام سے بات کر رہی ہوں جی کیسے اللہ سے شکر آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بہت کرم ہے مفتی کرام کو بھی اسلام علیکم اور فرقان بھائی کو بھی السلام علیکم جنید بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو QTV کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو رمضانِ ترین کی آمد کی بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد بہت شکریہ اور اللہ ہم سب کو توفیق دیے کہ ہم اس ماں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اس کا صحیح معنیوں میں حق ادا کر سکیں اور وہ عمل اور اخلاق جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ تمام عمر اختیار کریں کی بہت اچھی میں نے تھا اللہ نے سب کو اس طرح حس نے سکون عطا کیا ہے کہ بس آپ سب کی جو میٹھی میٹھی باتوں میں چھپے مقصد ہوتے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ جنید ان سر میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ دیکھیں یوں تو زنید انکل رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہوتا ہے مقصرت کا مہینہ ہوتا ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینے اور اس کے مبارک شب جو کہ ستائیسویں شب ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور زنید انکل اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو بھی معلوم ہی ہوگا لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے رمضان کی ستائیسویں شب کو ہی ہمیں آزادی عطا کی اور پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں اور قرآن مجید بھی اسی شبد میں اتراس کے شبد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تمام معاملات جو ہیں وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہماری مملکت ہے پاکستان اس مملکت میں اسی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کا نظام جو ہے وہ جن نظام زندگی جو ہے خوبصورت جذبات بہت و... اچھے احساسات اور بہت بھلے نظریات اللہ کرے کہ بالکل ایسا ہی ہو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سہیل بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی میں کیا ہوں کے علاقہ نے سے بھائی آپ کی ٹھیک ہے اور مولانا صاحب کا شکریہ وعلیکم السلام بھائی میرا یہ سوال تھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انجانے میں کوئی چیز کھا جاتے ہیں تو یعنی کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب آزان چلتی ہے آزن چلتے ہوئے ہیں جو استر کی तो چلتی ہے تو ہم پانی پیتے وہ روزہ مطلب بنیادی طور پہ جو ہے وہ پانی پینے کے حوالے سے سوال ہے نا آپ کا ہلو ٹھیک آپ کی کال والی ون ڈراپ ہو گئی وہ تیزا پہلے فقہی مسائل کی طرف آتے ہیں اس کے بعد پھر ڈسکشن کو جو ہے مزید کنٹینیو کریں گے کیا فرمائیں گے لیکن اس میں ایک تھا کہ روزے کے دوران اگر کان میں ٹیوب ڈالی جائے تو کیا معاملہ ہے تو دیکھیے اس کے بارے میں قدیم تحقیق یا جدید تحقیق کے مطابق دونوں صورتوں میں جو ہے یہ ٹیوب ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا کیونکہ ٹیوب جو ہے وہ صرف کان کے ابتدائی حصے میں رہ جائے گی نیچے بہ کر نہیں جائے گی بالکل اگر پتا لکوڈ کے اعتبار لکوڈ ڈالا جائے کان میں تو پھر جدید تحقیق کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کان کا پردہ نہ پٹا کیونکہ اتنا کوئی ایسا پیسے نہیں ہے جو میجے تک جانا صاحب جس میں اور بھی سوالات ہیں اشرا رحمت کے حوالے سے کسی نے دعا کا پوچھا بھائی ایم ایم ایم صاحب نے تو عشرۂ رحمت کے حوالے سے بلکہ پورے رمضان المبارک کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ سات وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے کہ اللہ عمّّنہ کا کریم تحب تو صاف و انّا یا غفور جس کا معنی یہ کہ اللہ عمّہ کا آفون اے مولا تو افو درگزہ فرمانے والا ہے اور اس کے بعد فرمایا کریم کرم والا ہے تو حب الاففا اف سے محبت فرماتا ہے تو ہم پر رہم فرما اور گن کو فرما اے کریم اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا سے یہ بہن نے پوچھا کہ بھول کر کوئی چیز کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں نبی کریم علیہ سات اسلام کے سامنے بھی ایسی صورت پیش آئی تو آپ علیہ سات اسلام نے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیا اس کے علاوہ علماء فقاء اگرام نے بھی فرمایا کہ بھول کر کوئی چیز کھا یا پی لی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا دانستہ مطلب نہیں کھایا غیر دانست بالکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ کا ایک اور حصہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اثر کی اذان خریدنا کہنا چاہ رہا فجر کے اذان کے وقت انسان پیتا رہے تو کیا روزہ ہو گیا ٹوٹ گیا تو دیکھیں اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کے وقت روزے کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چنانچہ اگر کوئی اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ اسرو نہیں اچھا ایک بات ایک تو اذان کے دوران آزان کا تعلق یہ بتائیے کہ نماز سے ہے یا روزے کے بند کرنے سے یعنی شہری کے بند کرنے سے خزان کا تعلق نماز سے ہے روزے کے بند کرنے سے شہری کے بند کرنے سے نہیں ہے بہت سے جو ہمارے غلط علام ہے کے ساتھ جب تک وہ اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ایون لاسٹ موومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں یا پان وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جن علماء کی علمی سطح کم ہوتی ہے ان کے غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ لوگ اصل میں حدیث کریمہ میں دو ازانوں کا ذکر آیا ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی تھی جو کہ شہری کی جو کہ تہجد کی اذان تھی ٹھیک ہے اور اس میں صحابہ کرام کھاتے پیتے رہتے تھے اور ایک آزان ہوتی ہے اذان فجر کی ختم ہوتا ہے تو اب کم علمی کی باعث بعض لوگوں نے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا جناب ازان کے دوران کھاتے پیتے رہو وہ تحجد کی اذان کا فجر کی اذان کے ساتھ مرجر ہو گیا جی جس گفتگو میں بنیادی طور پہ دو الگ باتیں ہیں دو الگ باتیں ہیں بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک اور کالر کو شامل کریں گے السّلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید انکل جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سمارشید بات کر رہی سری جنا کالونی سے جی فرمائیے جنید انکل پہلے تو میری طرف سے مفتی صاحب کو سب کو رمضان مبارک ہو اور السلام علیکم بہت آپ کو بھی مبارک بیٹا کیا کہنا چاہتی ہیں جی میرا سوال ہے کہ اگر رمضان مبارک میں ترابی عورتوں کے لیے پڑھی جانی چاہیے اور اگر پڑھنا چاہتی ہیں عورتیں تو کتنی پڑھ سکتی ہیں اس منٹ ٹھیک ہے کتنی پڑھ سکتی ہے اور کیسے پڑھ سکتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام شنید بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی جی, ہے جی ملک کیسی آپ ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے آپ سب ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ آپ کی بہت سیاں حرام کو بھی اور سید فرکان قطری کو اور ہم جتنے دیکھنے سننے والے ہیں کیوں ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہم سب کی جانے سے موت بانا ہے سلام بہت بہت رمضان مبارک بہت بہت مبارکباد چلو جنید بھائی بہت اچھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آپ لوگ اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میں نے تین سوال کرنے تھے مفتیان کرام سے ایک پر یہ کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے تو ذرا اس کی وضاحت چاہیے تھی کی اور دوسرا سوال یہ کہ رمضان کے روزے رکھنے سے میں نے سنا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب جو رمضان میں روزے رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر معاف ہوتے ہیں تو کس نوعیت کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک یہ پوچھا تھا کہ سفر میں کہتے ہیں روزہ نہ رکھا جائے یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنے پر کیا کہ اس نے سفر بھی کیا اور روزہ بھی رکھا تو بالکل وضاحت کرواتے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جنیش بھائی تمہار کے رمضان میں مبارک لکھ لکھ وائن تمہاں کے بھی بہت مبارکباد چوٹی سات دن کے بھی مبارکباد پورے عالم اسلام کے سی تمام کدھر سے گلایا ہو سیٹو بعد میں گلایا تو سہی اچھا ماشاء اللہ تو کرو پیغام دینا رمضان کے موقع پہ دنیا کے بس رمضان تو بار بار روزان کے کرج رو جی آئی چاہیے مقصد نتانسی بھی دور ہے جباب دوں ابو بکر صاحب بہ ساری سندھی بولن تھا وہ وغیرہ صاحب تمہیں مطلب چنا ہے نوالے سے سوال کلیئر رہا ہے تو ایک پرشاشن ہے جو <laughs> شوار <laughs> شوار ما ہی دے رہے تھے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کو مکمل طور پہ جو ایک طرف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو مفتی صاحب میں چاہتا ہوں بڑی تیزی سے ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں کیونکہ ڈسکشن ابھی بہت ہے موضوع کے حوالے سے تو جلاج جو ہے وہ کچھ بات کیے مفتی صاحب کیا گے तो एक क्वेश्चन कैसा कि औरतें तरावी कितने पढ़ें और किसतें उतनी तरावी पढ़ेंगी जितने मर्द तरावी पढ़ते हैं औरतों के लिए भी तरावी पढ़ना सुन्नत मौकादा है लेकिन वो घरों में अदा करें اور بیس سڑک تراوی ادا کریں البتہ یہ ہے کہ جو حافظ نہیں ہوتی عورتیں تو جماعت کی اپنی نماز پڑھیں البتہ جتنی صورتیں یادیں کوئی کنسپٹ خواتین امامت مکروت تحریمی ہے پھر تراوی میں کریں گے تب بھی وہ مکروت خواتین کی خاتون بھی نہیں کرفی صاحب مزید سوال ہے اس میں بھائی نے یہ پوچھا کہ بلکہ بہن نے یہ پوچھا راول پنڈی سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بالکل حدیث پاک موجود ہے کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے کہ جس طرح ایک کوا پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد جو وہ اڑتا رہے سو سال تک اڑتا رہے اتنا جہنم سے دور جاتا ہے اس کے بعد یہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے تو شروع میں یہ سمن خانہ مین کو مریدن او آڈا سفر شرعی یعنی ساڑھے ستاون کلو میٹر اگر ستاون میل اگر اتنا جو ہے کسی نے سفر کیا ہے اور پندرہ روز سے کم کی نیت ہے اگر پندرہ روز کی نیت ہے اگر چیتنا سفر ہوگا وہ مسافر نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اب وہ سفر میں ہے تو اب یہاں رخصت بھی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگی لیکن المت یہ بھی ہے کہ فرمائے کے انتم و خیر الرقوم ان خن تم تعالیٰ اگر تم اس حالت میں بھی روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بہن نے جو ظاہر غالبات وہ سمجھ رہی تھی کہ سفر میں روزہ رکھنا بنا ہے صاحب نے واضح کر دیا اور وہ جو حدیث انہوں نے بیان کی تھی کہ جناب ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے روزہ روز رکھا سرکار نے نے اپنے جان پر ظلم کیا تو روایت اس بار میں تین گنٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور انسان ہے روزے کی مشقت بد کر سکتا تو وہ روزہ رکھے चीक, चीक, جو نہیں کر سکتا وہ نہ رکھے اور باقی اس ہے تو نہ رکھے اللہ کے ذرا اللہ کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سبقے کے, کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین بات یہ ہے کہ جو جو ہم اب افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں کیفیات ایسا ساتھ اور جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ بھی الحمد بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کیفیات میں ہمارے ساتھ اب کون ہے السلام علیکم السلام علیکم ہلو اسلام علیکم السّلام علیکم جیس بھائی وعلیکم السلام جیس بھائی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا لیکن اور ضابطہ ہو گئی تھی میں نے فرقان جس, جس سے وہ ریکویسٹ کرنی تھی نا آپ کی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نیبا جی بول رہی تو وہ پھر فرمائیے فرقان خان جی سے بات کروا رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام حرمزہ ہلو آپ کی کال غالباً پھر جاب ہو گئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تبوک سے کال کی مفتی موضوع کی طرف آتے ہیں بات یہ ہے کہ تعلیمات پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے کیا تعلیمات فرمائی ہیں اس مہینے کے حوالے سے کے حوالے سے, سے آقا علی اسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ ہر شے کے لیے زکات ہوا کرتی ہے اور بدن کی زکات جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے مال میں سے زکات نکالی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ مال پریشانیوں سے آفات و بدیات سے چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو شخص ماہ رمضان نے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک کا تعالی اس کے جسم کو اس کے وجود کو گناہوں سے پاک کو صاف فرما دیتا ہے اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آکا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ سات اسلام جب یہ مہینہ آتا تو اس مہینے میں آقا علیہ السلام سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تعلیم یہی ہم حکمرانوں کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے اگر ایسے جرم ہیں کہ جنہیں معاف کیا جا سکتا ہے تو مہینے سے بڑھ اور مہینہ نہیں <سلمان> کا مہینہ کا مہینہ کا غم کا مہینہ کا جی تو مطلب یہ بھی ایک کہ لوگوں کے غموں اسی کی جو ہے دعویٰ کیا رہا ہوں جی کہ مواصل کا مہینہ ہے غم کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اس کے علاوہ اکالی سکسم کیا فرماتے ہیں کہ ہر سائل کو جو بھی آٹوں سے عطا فرما دے کیا بات؟ تو دیکھیں اس مہینے میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ بعض دھوک اور پیاز برداشت نہیں ہوتی صبر کا پیمانہ نبرز ہو جاتا, جاتا ہے ہاں تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی اس کے علاوہ غمخواری یعنی دوسروں کے غموں میں شریک ہونا ہمیں اس عمل کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اس کے علاوہ جب ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں سہک ہیں تو دینا چاہیے اچھا مفتی صاحب یہ جو بات ہوئی اس سے آگے ایک اور بات ہے کہ زندگی کے کون کون سے پہلو اگر ہم ایک جنرلی بات کریں کہ صاحب ماہر رمضان جو ہے زندگی کے ان, ان پہلوؤں پر جو اثر انداز ہوتا ہے میں چاہوں گا اشتہب کو وہ ہے وہ ہے وہ عوام کے سامنے سامنے آئے لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی میں بات کر رہی آپ سب کو مفتی کرام تو تمام اسلام پر رمضان المبارک کی مبارکباد آپ میں نے تین سوال آپ کی کال غالباً ڈراپ ہوگی نازن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سبقے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ناظرین اب آخری آخری رمحاتیں آخری آخری ساحتیں ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ الحمد آپ اپنا پہلا روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں دعاؤں کو کثرت سے کرتے لے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں ہم تمام لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے وکی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ کی زندگی کے کن کن پہلوؤں پر روزہ اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں روزہ اتنا گیر کے کوئی بھی پہلو زندگی کا اس سے محروم نہیں رہتا آپ اخلاقی پہلو کو لیتا ہوں روزہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے حدیث قریبا میں آتا ہے کہ روزہ دار کو اگر کوئی گالی پکے تو اس کو گالی سے جواب نہ دے بلکہ ٹائم میں روزے دار ہوں روزہ ان کی روحانیات پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں کے موافق ہو جاتا ہے فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بس جاری رکھتے ہیں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جیسے ڈاکس سے بات کر رہی ہیں جی اچھا پہلے سب کو السلام علیکم مفتین کرم کے السلام علیکم السلام تھوڑا سا اونچا بولیں جی مجھے یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہے کہ دانے دانے پہ موہر لکھی ہے تو جو جس طرح پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں ہر جگہ پہ اسپیشلی جی مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے دانے دانے پہ موہر لکھی ہے کھانے والے کا نام لکھا ہے رائٹ کوشچن یہ ہے کہ جس طرح فوڈ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ آج کل اور جس طرح سے اگر کوئی فوڈ خراب ہو گیا یا شادیوں میں جس طرح سے برباد ہو رہا ہے فوڈ تو اس پہ اگر دانے دانے پہ موہر لکھی ہے وہ فوڈ جو پھینکا جا رہا ہے بدل میں جا رہا ہے تو اس, کی اس کا کس سر پر ہے کون, کون ریسپانسبل ہے ہمارا نام ہی نہیں لکھا اس کھانے کا تو پھر وہ کون ریسپانسبل ہے اس کا گنا کیا ہمیں ملے گا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے امریکہ ٹیکسس سے کال کی اور مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب پہلے اس وجہ پہ بات کریں اس کے بعد پھر آتے ہیں ڈسکشن دیکھیے یہ بھی واضح بات ہے کہ جو جانا ضائع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کسی کے لیے بھی وہ مقدر نہیں تھا البتہ اس کا جو ذریعہ بنا ہے ضائع ہونے کا وہ ضرور گناہ ہے ہو جس نے مطلب ضائع کروایا جس کی وجہ سے ضائع ہوا وہ گار ہوگا بات ہے اچھا بات کر رہے تھے کی زندگی کے کون کون سے پہلوؤں پہ اثر انداز ہوا جی جی میں نے بتایا مختصر مسئلے میں ذکر کر رہا ہوں اسی طرح انسان کے سماجی معاملات کو دیکھ کہ سماجیات کے اندر غریب امیر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ عمرہ جو غربہ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن روزہ اس بات کا درج دیتا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی انسان جب بھوکا ہوتا تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرتا ہے یعنی وہ غربا یہ تمام مساکین کا خیال خیال کرتا ہے پھر روزہ جو ہے ہماری معاشیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ دیکھیے کہ عام دنوں کے اندر مومن کا رسک جو ہے اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان میں ہوتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے کام کی کمی ہو جاتی ہے اور بازاروں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس قدر شاپنگ ہوتی ہے کہ پورا سال اتنی شاپنگ نہیں ہوتی جتنے رمضان میں ہوتی ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو ان دی ہول مطلب اجتماعی طور پہ تمام مسائل یعنی تمام جو زندگی کے معاملات ہیں اس پر روزہ اثر انداز ہوا کرتا ہے یہ فرمائی ہوتی صاحب کہ عام طور پر مسلمان گنا کیا کرتا ہے ایک روٹین کا سلسلہ ہے لیکن جہاں پہ سر حدیث کا معاملہ ہے کہ سرکش شیاتین جو ہے وہ جکڑ لیے جاتے ہیں رمضان کے موقع پہ رمضان قیامت کے موقع پہ باوجود انسان گنا کر رہا ہوتا ہے باوجود اس کے انسان سیاہ کاری کر رہا ہوتا ہے بدکاری کر رہا ہوتا ہے جب کہ جو ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کی کیا توجہ ہے پھر کیوں رہا ہوتا ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو پورے سال عبادات اور ریاضات میں گزارتے ہیں اور ایک طبقہ ایسا ہے انسانوں میں مسلمانوں میں کہ جو باہر رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع کے دنوں میں بہت زیادہ عبادات اس کے بعد پھر وہی روٹین جو ہے وہ سابقہ روٹین جو ہے وہ بحال شروع ہوتی ہے کالم گلوش چگلی وادہ خلافی یہ تمام کے تمام وخلاقی برائیوں میں ملوث پایا جاتا, پایا جاتا ہے وہ کس بات جاری رکھیں رہیں ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ ایک مختصر وقفے اسٹار ٹائم کے آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے دیکھو حاضر خدمت ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب جناب مفتی سہیل اعظم جدید صاحب جناب سید فرقان قادری صاحب بس اب جن لمحات میں اب داخل ہو چکے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کی دعا اللہ سے کرتے چلے جائیں کہ اللہ تعالی ہماری مقفرت کرے ہماری بخشش کرے اور پہلے روزے کو جو ہم